دنیا میں آنے والا ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے محبت کے لطیف اور اثر انگیز جذبات سے شناسا ہوتا ہے کوئی بندہ خدا کہلاتا ہے تو کوئی بندہ زمانہ کوئی بندہ دام و درہم ہے تو کوئی زر و زمین کا شہدائی کوئی عہدہ و اقتدار کا فریفتہ ہوتا ہے تو کوئی دنیاوی آرام و راحت کا دلدادہ کوئی دنیا پر قربان ہو جاتا ہے تو کوئی آخرت کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے ہر ایک نے سودا کیا اور اپنے آپ کو بیچ جالا کسی نے خدا اور رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا تو کوئی ابلی سے کے جال میں پھنس گیا جو اس جال میں پھنسا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی بے سکونی اور روحانی پیاس کا شکار ہو گیا مگر جن لوگوں کا دل خدا کی محبت سے روشناس ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ملکوتی وقار اور اتنے نان سے مالا مال ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے دلوں میں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے آتش فشاں بھی پھٹ پڑے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے وہ ایک ہی فکر سے دوچار ہو گئے کہ باقی معاشرے کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اسی محبت کی چاشنی سے کس طرح روشناک کروائیں یہ خدائی محبت کیا شے ہے کون سے دل وہ محبت رکھتے ہیں اور یہ محبت کیا تقاضے کرتی ہے آئیے رجوع کرتے ہیں جناب محترم خرم مراد کا آپ کی طرف اور ان سے سنتے ہیں محبت کی زندگی الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قلامه المجید وصوفی اتی اللہ بقومی تحبہم يربونه فقال والذين امنوا اشد حب باللله قال ان كنتم تحبون الله فتبعوني يحبكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون احدكم مؤمنا نطع فكون حب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين راز عزیز محبت کا لفظ خود ہی اپنے اندر بڑی مٹھاس کشش قید لذت اور مزہ رکھتا ہے کسی کے بھی تعلق کے ساتھ یہ لفظ بولا جائے تو دل میں زندگی کی ایک رو دوڑ جاتی ہے ہم سبھی محبت کے مزے سے آشنا ہوتے ہیں یہ کوئی انوکھی اور اجنبی چیز نہیں ہے انسانوں کے تعلق سے بھی محسوسات کے تعلق سے بھی مال و دولت کے تعلق سے بھی اپنی عزت اور آن کے تعلق سے بھی خود اپنے نفس سے محبت کے تعلق سے بھی ہم سب خوب جانتے ہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے اس کا مزہ اگر دل کو لگ جائے اور دل میں اتر جائے تو کیا کرش میں دکھاتی ہے کوئی چیز بھی اجنبی نہیں ہے اللہ کی محبت اولیاء اللہ کی خصوصیتوں میں شمار ہوتی ہے اور عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ وہ مقام و درجہ ہے جو اللہ کے بڑے برگدیدہ بندوں کو حاصل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ تو ایمان کی نشانی ایمان کی شرط اور ایمان کی روح ہے ایمان کا راستہ ہی عشق و محبت کا راستہ ہے بلزین آمن اشد حب اللہ جو بھی ایمان لائیں گے وہ سب سے بڑھ کر تو اللہ سے محبت کریں گے اور جو لوگ اس کا کام کریں گے اس کے دین کو لے کر کھڑے ہوں گے اس کے دین پر عمل کریں گے اس کے دین کو قائم کریں گے ان کی بھی اس نے پہلی صفت یہی بیان فرمائی کہ اللہ کو ان سے پیار ہے ان کو اللہ سے پیار ہے اور اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا کہ جو اس کی راہ پہ آ جائے اس کی راہ پہ چل پڑے اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگا دے تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پیار کرتا ہے وہی تو دو طرف برابر کی آگ لگی ہوئی ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے یحبہم ہےب ہوں اور یوحبو وہ اس کی محبت میں غرق اور وہ ان کی محبت رکھتا ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ محبت تو ایمان کی روح اور ایمان کی جان ہے اس کے بغیر تو ایمان چند الفاظ کا مجموعہ ہے جو زبان سے ادا ہو جائے یہ ایک لباس ہے جس کو آدمی وضع فتح چال ڈھال مختلف چیزوں سے اپنے اوپر اوڑھ لے لیکن اصل ایمان تو وہ ہے کہ جو دل کو بھی لذت بخشے اور جس کے پیچھے چلنے میں مزہ بھی آئے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن چیزوں سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے جس سے کہ زبان کو اس کا چسکا اور مزہ لگ جاتا ہے اس میں سے ایک یہ اللہ رسول و حمبہ کہ اللہ اور اس کے رسول ان دو کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو جائیں अग्यत अग्यत جب یہ کیفیت ہوتی ہے جبھی ایمان دل میں اترتا ہے ایمان کا مزہ لگتا ہے ایمان میں لذت آتی ہے ایمان کے مطالبے آدمی دل کے تقاضے سے پورے کرتا ہے محبت کی راہ میں کس کو دھکا دینا پڑتا ہے جاؤ اس کے کوچے میں جاؤ جو محبوب ہے اس کی گلی پہ جاؤ اس کے دروازے پہ جاؤ اس کو یاد کرو اس کا نام لکھو یہ سب سبق کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی محبت جو ہے وہ تو خود ہی استادوں میں سب سے بڑی استاد اور سکھانے والوں میں سب سے بڑی سکھانے والی ہے اور قوتوں میں سب سے بڑی قوت ہے انسانوں کی بھی دل فتح کر لیتی ہے جمادات کے اور نباتات کے دل بھی فتح کر لیتی ہے کسی پودے کو آپ پیار دے کر دی دیکھیے پانی دیجئے خبر گیری کیجیے لہٰ اٹھتا ہے رنگ برنگ کے پھول آپ کی گود میں ڈال دیتا ہے جس کو بھی آپ محبت دیں گے وہ مکتو ہو جائے گا اس کا دل بھی فتح ہو جائے گا اور وہ آپ کا غلام بھی بن جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے واسطے سے اور بہت ساروں کی محبت اس کے رسول کی بھی اس کے کتاب کی بھی اس کے دین کی بھی اس کی امت کی بھی اور اس کی راہ میں ساتھ چلنے والوں کی یہی محبت کی زندگی ہے جس کی کمی ان سارے مسائل کی جڑ ہے جو ہمیں روز پیش آتی اور جتنی یہ محبت پیدا ہوتی جائے دل میں اترتی جائے رشتی بستی جائے اتنے ہی مسائل کا جنگل صاف ہوتا سا جائے اس لیے میرے بھائیوں اور دوست تو سب سے بڑھ کر تو اسی محبت کی فکر کرنی چاہیے یہ محبت کوئی مصنوعی ذرائع سے نہیں پیدا ہوتی لیکن یہ محبت کوئی طبی محبت بھی نہیں ہے جس طرح باپ کو بیٹے سے ہو جاتی ہے مرد کو عورت سے ہو جاتی ہے آدمی کو کسی حسین چیز سے ہو جاتی ہے لیکن حسن جمال کمال اگر کسی کے پاس ہے سب سے بڑھ کر تو اس حبیب اعلیٰ کے پاس ہے اسی کے حسن کا ایک جلوہ ہے جو کائنات میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے جدھر آپ دیکھیے حسن دکھرا ہوا ہے پہاڑوں میں درختوں میں پھولوں میں پرندوں میں ہر جگہ اس کا حسن دکھرا ہوا ہے حس میں اضلی ہے اس ابدی ہے اس میں اعلیٰ ہے اسی کا حسن ہر جگہ نظر آتا ہے اور حسن سے ہی احسان نکلا ہے اور احسان کی بھی کوئی حد نہیں ہے اس کی ہر سانس جو اندر جاتا ہے وہ بھی اس کا احسان ہے اور ہر سانس جو باہر آتا ہے وہ بھی اس کا احسان ہے اور ہر لقمہ جو آدمی اپنی ہاتھ سے سمجھتا ہے منہ میں رکھا ہوں وہ تو, تو وہی رکھتا یوٹیمونی اور ہر پانی کا گھونٹ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے اٹھا کر پیا ہے وہ بھی تو وہی پیا ہے یسکین اور جو آدمی دوا کھا کے سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر نے بڑی اچھی دوا دی تو بھائی جام مرض تو کہ ہوا یشکین جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی تو وہی بخشا ہے کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر مل سکتی اگر مل سکتی تو دینے والا تو خود خدا ہو جاتا جو خدا سے بے نیاز ہو کر ہمیں کچھ دے سکتا وہ تو خود خدا ہوتا اس کائنات میں دو خدا کھلے ہیں ایک ہی خدا ہے جس سے دینے والا بھی ایک ہی ہے کوئی اور نہیں ہے نہیں ہو سکتا محبت میں یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ صرف اسی سے محبت ہو بلکہ یہ تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت اور بھی محبتیں اس نے رکھی چیزوں کو محبوب بنایا مال کی محبت اعزاء وقربا کی محبت دنیا میں اپنے لیے عز و جا کی محبت یہ سب اسی نے رکھی ذکن والنا حب ال شاہ وطم السائے البنینقلاطیر المقدر بہت ساری چیزیں ہیں جن کی محبت رکھ دی گئی لیکن فرمایا کہ سب سے بڑھ کر محبت تو اسی کے لیے ہونا چاہیے اور جب اس کی محبت کا تقاضا آ جائے تو وہ سب سے غالب بھی ہونا چاہیے اس میں پھر کوئی اشتراک کی گنجائش نہیں ہے اسی لیے قرآن مجید میں تو نہیں لیکن پہلے صوف سماعی میں اللہ تعالیٰ جب تبدیلی محبوب امت سے بات کرتا ہے تو جو وہ استعارے اور تشبیہات استعمال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ تو بدکار عورت کی طرح جا کر جگہ جگہ آشنایاں کیوں کرتی ہے یروشلم یہود نسارا ان سے اللہ تعالی خطاب کرتا ہے ایک بدکار عورت کی طرح تو جگہ جگہ, جگہ جا کر آشنایاں کیوں کرتی ہے جگہ جگہ در پہ جا کر سر کیوں جھکاتی ہے میری ہو جا صرف میری بن جا تو میں تیرا ہوں اور جب میں تیرا ہوں دنیا میں پھر کس کی ضرورت ہے کسی کی بھی ضرورت ہے تو اس کا کام کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو اسی کے بن جانا اور اسی کی محبت میں غرق ہو جانا اس کے بغیر تو یہ راستہ نہیں ہو سکتی کتنے ہی آپ سر مالنے کوشش کرنے مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ جب اللہ تعالی نے خود یہ فرمایا کہ تم نہیں تو پھر دوسری قوم لاؤں گا تو سب سے بڑھ کر اس کی پہلی صفت یہی ہوگی کہ وہ محبت کی زندگی گزاریں گے میں ان سے محبت کروں گا وہ مجھ سے محبت کریں گے اور باقی صفات کا ذکر تو بعد میں آتا ہے یہ جو پہلی چیز ہے اس کے بعد ہی وہ کام کر سکیں گے جو کام ان کے سکر کیا گیا ہے جیسا میں نے کہا کہ محبت کوئی اجنبی چیز تو نہیں ہے جانی پہچانی چیز ہے محبت کو اگر آپ پوچھیں کیا ہوتی ہے اس طرح میں یہ نہیں بتا سکتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے درد کیا ہوتا ہے خوشی کیا ہوتی ہے لیکن کس کو تجربہ نہیں ہے ان میں سے ہر چیز کا محبت ہوتی ہے تو اسی کی طرف دھیان لگا رہتا ہے اسی کا خیال رہتا ہے اسی کا نام زبان پہ رہتا ہے اسی کے پاس ملاقات کے لیے جو موقع مل جائے نیمت ہو جائے گا پانچ لوگ مل جائے اس سے بڑھ کر محبت کرنے والے کی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے خود بلائے دروازہ کھول دیں تو یہ تو اس کا بہت بڑا قرب قریب کرنے کا اعلان ہے پھر آدمی کو شوق نہ ہو اور اگر وہ گھڑی آئے کہ جب اس سے ملاقاتی کا وقت آ جائے رو در رو شوق ہے کا سے ملاقات کا شوق یہ بھی اسی محبت کی علامت اور نشانی ہے پھر جو کام ہو کسی طرح اس کو خوش کر دیں تان میں لگا رہ میں لگا رہتا ہے آدمی یہ نہیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سوچتا ہے فلسفے بیان ہوتے ہیں درس ہوتے ہیں فکاری ہوتی ہیں جب کہیں جا کے سمجھ میں آتا ہے, ہے تو میں کیا کروں خود یہ دھن میں لگا رہتا ہے تکتان میں لگا رہتا ہے اور ایسے ایسے کام بھی کرتا ہے جو محبوب نے لازم نہیں کیے فرض نہیں کیے جو فرض کیے وہ تو بجائی لاتا ہے اس سے بڑھ کر تو قربت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو فرض نہیں کیے ان کے بھی پیچھے لگا رہتا ہے کہاں سے کس طرح کون سا ایسا موقع مل جائے جس سے کہ میں اسے کچھ کر دوں اور اس کا قریب ہوتا چلا جاؤں یہ سب محبت کی وہ علامتیں ہیں جو سب جانتے ہیں دل میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ کے اندر اور سب علاقے جو ہیں وہ بھسم ہو جاتے ہیں صرف ایک ہی علاقہ بعض دفعہ جاری رہتا ہے اور وہی وہ دل کے اوپر چھا جاتا ہے یہ سب نشانیاں آپ جانتے ہیں اس کی میزان میں رکھ کے اپنے دل کو تول سکتے ہیں اس سے ملاقات اس کا ذکر اس کی یاد اس کی رضا اس کی خوش اس کی کوشش کتنی ہے زندگی کے اندر خود اپنے اندر پیدا کریں گے جو ساتھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں دو ہوں چار ہوں سو ہوں ان کے اندر پیدا کریں گے نقشہ بدل جائے گا آپ کا بھی آپ کے کام کا بھی وہی کام جو آپ ٹھیل ٹھیل کے کرتے ہیں وہ کام لوگ دوڑ دوڑ کے کریں گے وہی زبانیں جو دعوت کے لیے نہیں کھلتی وہ کھلنے لگیں گی اس لیے کہ پھر تو میں خود زبان بن جاتا ہوں وہی پاؤں جو اب نہیں نکلتے گھر سے نہیں اٹھتے وہ اٹھنے لگیں گے اس لیے کہ پھر تو میں خود پاؤں بن جاتا ہوں وہی ہاتھ جو کام نہیں کرتے وہ کام کرنے لگیں گے اس لیے کہ اس کے بعد تو میں خود ہاتھ بن جاتا ہوں یہی وہ فرماتا ہے یہی وہ مقام ہے جب آدمی دوڑ دوڑ کے اس کے لیے کام کرتا ہے مجھے ایک مختصر سے دعائیں حدیث میں کرتے اللہ عمد ال کا ضبکارن لا شکارن لہابن لتوان ل کا مقبتن لے کا ابا ہم محبت کے تصویر خوب ہر وقت تجھے یاد کروں ہر وقت میرا شکر کرتا رہا ہوں. خوف بھی ہو محبت اور خوف تو ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے جہاں محبت ہوتی ہے ہمارا دل تو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے پتہ نہیں کب یہ محبت چھن جائے کوئی ایسی کام ہو جائے تو محبوب کو ناگوار ہو جائے اس کا خوف ہوتا ہے یہ کوڑے کا خوف نہیں ہوتا بلکہ یہ خوف تو اس کا ہوتا ہے کب یہ چیز اندیشہ ایک دل کو دھڑکن لگی رہتی ہے محبت میں نہ معلوم کب کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اس کی نکا رہا بن اور اس کے بعد پھر دوڑ دوڑ کے تیرے کام کروں جو نئی فرض ہیں وہ بھی کروں نہ کا اور تیری طرف جھکا رہا ہوں نکا مخت اور ہائے ہائے آہا کر کے تریل اور پہلے کا واہم منیبہ پھر خود حبیب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ سے تو اس محبت کرو کہ اس کے انعامات تمہارے اوپر بے پناہ ہیں اور مجھ سے اللہ کی پھر کے دن ہو فرمی جی کے حدیث ہے جو اللہ کا حبیب ہے اللہ نے اپنے کام کے لیے بھیجا ہے اس کے ذریعے اس نے ہم پر اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی ہیں پرانے مجید اور اپنا دین اور اپنی گایت اور جنت کا راستہ اور دولت سے بچنے کا راستہ سب تو انہی کے ذریعے ملا ان کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ لوگ نگاہ بھر کے دیکھ نہیں پاتے تھے مجلس میں سناٹا رہتا تھا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے پاتا تھا تھوکتے تھے تو وہ بھی لوگ زمین پر نہیں گرنے دیتے یہ بھی محبت کی علامت ہے ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں تھی کسی چیز کا دین میں مطالبہ نہیں تھا ایک آدمی آتا تھا اور اس حال میں آپ سے ملتا تھا کہ غریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے تھے عمر بھر باپ اور بیٹے نے اپنے غریبان کے بٹن نہیں بند کوئی مطالبہ نہیں تھا دین کا ایسا کرنا ضروری ہے ایک اور آدمی آیا اس نے دیکھا آپ کی چپل کے تسموں پر بال ہیں اس نے ہمیشہ وہی چپل پہنی ایک اور آدمی آیا اس نے دیکھا کہ آپ سالن میں لوگی کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں کبھی کوئی سالن نہیں پکا اس میں لوگی نہ ڈالیے وہ ٹکڑے اسی طرح تلاش نہ کر رہے ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں ہے لیکن جو دینیں فرض کی ان کا مطالبہ کیا مکے کی گلیاں حکاس کے میلے تائپ کی وادی بدرو ہنین کے میدان تو جو قمیض کے بٹن بھی بند نہ کرتے ہوں اور لوکی کے ٹکڑے بھی نہ چھوڑتے ہوں کیا آپ کا خیال ہے کو ان میں پیچھے رہ سکتے تھے پھر تو انہوں نے اسپین سے لے کر چین تک ہر میدان کو بدروہت کو میدان بنا دیا برسوں میں جو کام ہزاروں برس میں قومیں کرتی ہیں وہ کام انہوں نے سو سال میں کر کے دکھایا اسی محبت کا نتیجہ تھا یہی محبت تو ان کا سارا سرمایہ ہر دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے دل کا ایک ٹکڑا آ گیا تھا ہر شخص چلتا چلتا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کا اور تقسیم کا یہی وہ تھے جو قوموں کے قوم اور شہروں کے شہر اور ملک کے ملک ان کے آگے گرتے گئے محبت فاد ہے عالمی اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اسی نے سارے عالم کو پتہ کر لیا اور کوئی نسخہ نہیں تھا نہ واضح تھے نہ لٹریچر تھا نہ کتابیں تھیں کچھ نہیں تھا محبت کی تقسیم تھے محبت کی زندہ چلتے پھرتے تصدیق تھے یہی سب سے تھا ایک آدمی آیا اس نے پوچھا قیامت کا دن کب آئے گا فرمایا پوچھتے رہو کوئی تیاری بھی کی ہے نئی نماز روزے یہ تو بہت نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ میں ایک انتمام بکتا ہوں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا حضرت احنت بن مالک رضی اللہ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی کا کوئی دن صحابہ کی زندگی میں نہیں میں نے دیکھا خوشخبری جب یہ سنی کہ نماز بھی کم ہے روزے بھی کم ہیں اس کی کوئی سرمایہ وسیع ساتھ نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے فرمائے اور بشارت میں اور بچانت بھی دی کہ پھر تو قربت بھی ہے اور ساتھ بھی ہے اور پاس بیٹھنا بھی ہوگا اور ملنا جلنا بھی ہوگا پر اس سے زیادہ خوش تو میں نے صاحب کسی دن نہیں دیا ایک اور آدمی نے کہا کہ ایک آدمی محبت تو کرتا لیکن پہنچ نہیں سکتا تو پہنچ نہ سکنے میں تو بڑا برید بات ہے زمانے کا بھی فاصلہ ہے چودہ سو سال کا مکان کا بھی فاصلہ ہے بہت دور ہے نہیں جا سکتے عمل کا بھی فاصلہ ہے کوئی نسبت نہیں ہے ہمارے عمل کو ان کے عمل سے پہنچ نہیں سکتا فرمایا کہ کے انمر و ماں آدمی تو محبت تو ایسا نسخہ ہے کہ آدمی اسی کے ساتھ جائے گا جس سے کو محبت کرتا ہے ان ساری دوریوں کے فاصلوں کے باوجود یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور آپ کے پیچھے چلنا یہ تھے اللہ کی محبت کی کسوٹی مایا کو انکن کو حبون اللہ حبت کبے ہونی جو حبیب یہ محبت کا سیدھا نسخہ ہے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلو اور میرے جیسے بن جاؤ میرے نقش قدم پہ چلو جن راستوں سے میں گزراؤں گی سب سے گزرو پھر میں کہوں گا کہ مکے کی بات گلیوں سے بھی گزرو کاس کے میلوں سے بھی گزرو تائد کی وادی سے بھی گزرو بدرو ہنین کے میدان سے بھی گزرو اجبا کے معنی تو اطاعت کے نہیں ہیں اطاعت کا الگ الگ ہے اجتباع الگ الگ ہے اطاعت کے معنی تو کہنا ماننے اور حکم ماننے کے ہیں اور اطاعت کے معنی تو پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں اور پیچھے پیچھے کا ہر جگہ جائے گا محبوب جدھر جائے گا اس کے پیچھے جائے گا جہاں وہ چلا ہوگا اسی راہ پہ چلا ہوگا جو نفش قدم اس نے چھوڑے ہوں گے انہی کو وہ پیار کرے گا انہیں کے اوپر اپنا قدم بھی رکھے گا اور یہ محبت بھی آسانی سے نہیں حاصل ہو سکتی ایک واقعہ نہیں پڑھا ہوگا میں نے ہی پڑھا ہے سیرت میں اور بڑا پڑھ کے دل گرد جاتا ہے ایک واقعہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں نے ہی پڑھا ہے سیرت میں اور بڑا پڑھ کے دل لڑک جاتا ہے اور بڑی محبت ہی پیدا ہوتی ہے کہ ایک صحابی زخموں سے چور اور جان ب اتنی محبت میں یہاں تک پہنچ گئے پورا جسم زخموں سے چور اسی محبت کی خاطر اور جان بھی لبوں تک رزوائے ہوتا واقعہ ہے آپ کے پاس لائے گئے اور حضور سے کہا کہ اب آپ اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھیں لوگ تو بڑے دعوے کرتے ہیں وہاں لیکن حضور کے قدموں کے نیچے آ جانا اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی پورا جسم خون پونم پون دار و نگار جان لبوں پر نکلنے والی ہے تو انہوں نے پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھا یا محبت میں یہی آرزو ہوئی کہ قدم مبارک چہرے کو اوپر تو یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو دین کے راستے پر ساتھ چلنے ہیں اس بل نفس سکا اپنے فرمایا کہ ان کے ساتھ باندھ لو اپنے آپ کو جمالو جم جاؤ ناگواریاں بھی ہوں تو سب اختیار کرو بلا دو آئیں گا کہاں نگاہیں ہٹنے نہ پائیں گے وہ یہی تو ہیں یہی سرمایہ ہے کچے بھی ہیں پکے بھی ہیں گناگار بھی ہیں نیک بھی ہیں پختہ بھی ہیں ناپختہ بھی ہیں جو بھی ہیں بس یہی ہیں کیونکہ ساتھ چل ہیں ان میں سے ہر چست قیمتی ہے ہر سے سرمایا ہے کالے بھی ہیں گورے بھی ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں جاہل بھی ہیں اچھے اخلاق والے بھی ہیں بد اخلاق بھی ہیں آگے چادر کھینچ لیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تانے دیتے ہیں پھر بھی وہ محبوب رہتے ہیں محبوب نے تو خود وہ غصہ چھوڑ دیا ہے ازر پیش کرتے ہیں وہ قبول کر دیے جاتے ہیں غلطی کرتے ہیں معاف کر دی جاتی ہے پھر سینے سے لگا لیا جاتا ہے پھر اٹھا کے خاد سے خاک مٹی پہنچ گئے پھر اپنے پیچھے چلا کسی کو جھتکار کے باہر نہیں کیا جاتا کوئی مثال نہیں ملتی کسی کو جھتکار کے باہر نہیں یہی تو لوگ ہیں جن سے کام ہونا ہے انہی کی تائید سے تو دین غالب ہوگا ولدی ایتہ کا بے نس رہی اور بالمو منی حزب و اللہ من المومی یہ مومنین کی جماعت ہی تو ہے جس سے کہ پورا کا پورا دین جو ہے کتنا مٹے گا اور دین جو ہے اللہ کا کلمہ وہ غالب ہوگا تو ان میں سے تو ہر شخص بڑا قیمتی ہے کوئی شخص بھی ایسا ہے اس قدر قیمت کم کی جا سکتی ہے ہر شخص کا دل اللہ کی یاد کا مز ہے یہ تو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ محترم ہے خانہ کعبہ کیا ہے مٹی کا گھر ہے یہ تو وہ گوشت کا دل ہے جو اللہ نے خود بنایا ہے جس میں وہ خود بستا ہے اس کی یاد بستی ہے اس کی محبت بستی ہے اس کا ایمان بستا ہے اس کی نا قدری اور اس کو آدمی جھڑک دے اس کو ایزا پہنچائے اس کو تکلیف دے اس کی پرواہ نہ کرے اس کی برائی کرتا کرے اس کو گالی دے اس کا مذاق اڑائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی صورح اجرات کے درج کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ محبت اپنی جگہ پر ہو اسی لیے فرمایا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا جس نے کسی مسلمان کو ایزا پہنچائی اس نے مجھے ایزا پہنچائی اور جس نے مجھے ایزا پہنچائی اس نے اللہ کو ایزا پہنچائی اللہ اور اس کے رسول محبوبوں تو آپ بتائیے اس کے بعد اب کسی ہدایت کی ضرورت ہے کسی نصیحت کی کسی درج کی کسی اخلاقی ضابطے کی کسی کی ضرورت نہیں تو خود اپنی جگہ پر کافی ہے جب اللہ پیارا ہے محبوب اللہ کے رسول پیارے ہیں تو کیسے تکلیف پہنچائی جائے کوئی بات میں سے کیوں نکلے زبان سے کوئی ایسی بات کیوں آئے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کیوں ہو زبے ایسی کیوں ہو اس سے کہ اس کو تکلیف پہنچے جن کو آگے ہم نے کھڑا کر دیا ہے اپنے وہ بھی اسی طرح میں بھو اور جو ہمارے پیچھے ہیں وہ بھی اسی طرح میں یہ محبت کا رشتہ ہے اب, اب اب کوئی آگے چلنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا اس کو اس کا حق تو نہیں ہے وہ کہے کہ میں تمہاری جان مال والد والدین مال سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے یہ مقام تو ایک ہی کے لیے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن اسی کا کچھ حصہ تو آئے گا کہیں نہ کہیں جس سے کہ جماعتیں مضبوط ہوں گی اور ایران و روم فتح کرنے کے قابل ہوں خوش کتاب اور خوش کا احتساب جماعتوں کو صحیح تو رکھ سکتا ہے ان کے اندر وہ سیلاب کی قوت نہیں پیدا کر سکتا ہے تو دنیا کے اوپر چھا جائے یہ سیلاب کی قوت تو محبت ہی پیدا کر سکتا ہے. جہاں محبت آپس میں ہوگی اسی لیے اللہ تعالی نے رحماؤ جہاں مثال دی کہ بیچ کا پوپل بنی درخت بنا تناور درخت بن گیا تو فرمایا رحما اور بہن ہوں یہ تو آپس کی محبت اور رحمت پر مبنی جس کی اینٹیں ایک ایک اینٹ آپس میں محبت کے سیمن سے جڑی ہوئی ہو وہی جماعت جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کا ننا منا بیج ایک تناور درخت کے اندر بدل جائے اور پھر عام انسان ہر انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا گوشت پوش کا انسان جس میں اس نے اپنی روح پھون کی ہے نفک تو پی من روحی ہے ہر انسان جو ہے گناگار ہے وہ بھی گناگار اس کا گناہ آپ کو کتنا ہی ناپسند ہونا چاہیے آدمی نفرت کا مستقبل نہیں گناگار بھی آتے تھے جانی دشمن بھی آئے چچا کا کلیجہ چبانے والے بھی آئے اور مکے کے پورے تیرہ سال گالیاں دینے والے کاٹے بچھانے والے بھی آئے مرد بھی آئے عورتیں بھی آئیں بیٹی کو اوپر برچا مارنے والے بھی آیا ان کے اس اسقات حمل ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ بھی آیا سب کو گلے سے لگا لیا اور سب سے کہا کہ آؤ اور وہی وہ تو قوت بن گئی وہ چند افراد کی قوت نہیں تھی مہاجیون انصار کی جس نے ساری دنیا پٹا کی وہ تو لیڈر تھے وہ دماغ تھے وہ تو آگے چلنے والے تھے لیکن ساری قوت تو انہی سے آ گئی جن کو کہ اونٹ دے کر اور مال غنیمت دے کر ان کے دلوں کو جیتا گیا وہ بھی اس جہاد میں شریک تھے اب ان کی خدمت تھی ان کی فرمایا کہ بھوکے کے پاس جاؤ تو اپنے رب کو وہاں پاؤ گے کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو پیاسے کے پاس جاؤ تو مجھے وہاں پاؤ گے اور بیمار کے پاس جاؤ تو وہاں مجھے پاؤ گے اور کہاں تلاش کرتے ہو مجھے میرے بندوں میں تلاش کرو انہی کے پاس جاؤ گے ان سے محبت کرو گے تو پھر وہ تمہارے ہو جائیں گے تم ان کے ہو جاؤ گے تو میرے بھائیوں اور دوستو یہ دراصل بنیادی سبق یہ دین کی بنیاد حمد کا کلمہ بھی محبت کا کلمہ ہے شکر اور تعریف محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور یہ محبت تو شکر کے ہی بیچ سے پیدا ہوتی ہے اور پورے پرانے مجید کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے سے فرمایا کتاب دائر ہم اور جب دین آخر میں پہنچ گیا تو پھر فرمایا جب فسب دو تھے یہ شکر یہی تو محبت کا, کا بیج ہے اسی سے محبت کا درخت پوکتا ہے اس کی شاخیں نکلتی ہیں پتے آتے ہیں پھول کھلتے ہیں پھل نکلتے ہیں تو یہ تو دین کی بنیاد یہی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے ایمان کی رائے ہی اس کو محبت کی رائے اور اسی سے یہ منزل آسان ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی نسخہ میں نہیں جانتا اور کوئی نسخہ سیرت سے نہیں معلوم ہوتا اور کسی اور نسخہ کے قرآن نے نشاندہی نہیں کی ہے اور تمہیں وہی بات دہراؤں گا کہ اگر تم نہیں اس معیار پہ پورے اترو گے تو تمہارے ہاتھوں تو یہ کام نہیں ہوگا پھر اللہ دوسرے لوگ لائے گا فرسوں کا یاد یہ اللہ اور قوم دوسری قوم لے کر آئے اور اس قوم کی پہلی خصوصیت یہی ہوگی اس گروہ کی کہ وہ اللہ کی محبت کے نشے میں فرشار اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھتا ہے پھر اس کے بعد سارے کام آسان ہوں گے پھر دین غالب ہوگا پھر زندگی ٹھکانے لگے گی پھر تھوڑے عمل سے بھی بڑے بڑے نتائج پیدا ہوں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اسی محبت کے ایک حصہ نتی فرمائے باپر و داوان الحمد للہ رب العالمین العلم السلام رسول الکریم رب بنا ایندنا آمنہ ظلم بنا وکنا النار رب لا تو جو قلو بنا با دے رہا وحد نام کا إنك أنت فاتر السماوات انت الحب بات رسما وا ولاد انتنا دنیا بلا فرح توف نا مسلم و لہ بین اللامہ وقف نہ علامات خب وصربہ اللامہ وقف نا علامات اس چیز کے توحفے فتح پرما جس کو تو محبوب رکھتا ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے اللہ عمینا نسل و کا خُبک و حب مین خطب کا حبک العمل و ربنا اے اللہ تصے تیری محبت کا سوال ہے ان سب کی محبت کا سوال ہے جو سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کی محبت کا سوال ہے جس سے قریب کر دے اللہ جلحبکا حب الشیا الیک الرح بخشیت کا, کا وقت وقتان حاجات دنیا بشوک القائی کا اکر تو آئین دنیا میں دنیا اُم آئنی من نبھا اے اللہ اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھتے کر دے اور اپنے خشیت کو ہر چیز کے خوف سے بڑھتے کر دے اور دنیا کی تو ساری لذتیں اور مزے تو یہ ملاقات کے شوق کے آگے سب جائیں اگر دنیا والوں کے مزے دنیا میں ہوں تو ہمارے مزے اپنی بندگی میں کر دیں اللہ ماجلنی و حب کا بقلوی کل ہی وہ اردو کا بجی کل ہی. اللہ ایسا بنا دے کہ پورے دل سے ٹوٹ کے تجھ سے محبت کروں اور ساری کوششیں بس تجھے راضی کرنے میں لگے رہیں اللہ ماجل حکب قلبی کلو وسایہ کلو پی مرجا دل کا ساری محبت ساری کوششیں صدری رضا کے لیے بولیں اللہ معلب بین کلو بینا واسل حضا کا بیننا واضح صب الام ہمارے دلوں کو بھی آپس میں محبت کے ساتھ جوڑ دے ہمارے درمیان تعلقات کو اچھا اور اصلاح سے سرفراز کر دے اور میں ہمیں چیزیں راستوں کے اوپر چلا دے رب بنا آتے نا پنیا سنتم من اللہ مصنبہ دنیا وضابل اللہ وسلم وسلم علیہ عبد کا و رسول کا و حبیب کا سید نا محمد النبی والا وسع اجمعین برحمت خیال